ان الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مدللہ و من یدلل فلا حالیلہ و اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریف اللہ واشهدو ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قال ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت و سلیم و تسلیمہ ولامان ومن احسن من موضوع ہے توحید حاکمیت اللہ سبحانہ ہوا سا واحد لا شریق ہے اس کا کوئی ساتھی سازی ہمسر اور برابر نہیں اکیلے اللہ نے ہی کل کائنات پیدا کی ہے وہی مدبر الامور متصرف الامور ہے سارے معاملات وہ اکیلا چلا رہا ہے اس لیے اللہ تعالی یہ چاہتا ہے کہ اس اکیلے کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے جب اس کے ساتھ برابری کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں اس جیسا اس کی مثل کوئی نہیں ہے کوئی بھی آسمان و زمین کی تخلیق میں انسان کی پیدائش میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شامل نہیں ہوا اکیلے نے ہی جب یہ سارا کچھ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جب عبادت ہو تو وہ بھی میرے اکیلے ہی کی ہو کوئی اور عبادت کے اندر شریک نہ ہو پھر جس طرح اللہ سبحانہ بٹھانا ہوا تعالی یہ چاہتا ہے کہ مجھ اکیلے ہی کی عبادت کی جائے ایسے اللہ تعالی یہ بھی چاہتا ہے کہ دنیا پہ میرا حکم چلے اور صرف اور صرف میرا ہی حکم چلے میرے علاوہ اور کسی کا حکم نہ چلے لوگوں کے فیصلے ہوں ان کے اختلافات کو دور کرنا ہو ان کی معیشت معاشرت عبادت عقیدہ معاملات ہر کام میں فیصلہ صرف اور صرف میرا چلنا چاہیے عدالتیں ہو حکومتیں ہو پنچایتیں ہو یا لوگوں کے نجی معاملات ان کے گھریلو معاملات ان کے کاروباری معاملات ان سب میں حکم اور فیصلہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کا چلے اس کو توحید حاکمیت کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے آپ طور پہ توحید کی تین اقسام بناتے ہیں توحید الوحیت توحید ربوبیت توحید اصباء و شفاق اللہ تعالیٰ کی علوحیت اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفاف میں توحید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تین قسمیں بھی نہیں تھیں وہ لوگ عرب تھے اپنی زبان کو سمجھتے تھے قرآن ان کے سامنے نازل ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے تمام تر مسائل ان کے سامنے حال تھے دین کو سمجھنا عقیدے کو سیکھنا ان کے لیے مشکل نہیں تھا نبی مقرر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں مسلسل ان کو صرف عقیدہ سمجھایا ہے عقیدہ صرف عقیدہ آمال میں سے کچھ ان پر فرض نہیں ہوا معراج کی رات اللہ تعالی نے نمازیں فرض کی اور معراج کے چند ماہ بعد ہو گئی لوگ مدینہ میں چلے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عقیدہ بڑا پختہ بڑا پکا کیا اس لیے ان کو عقیدے میں توحید کی اقسام شرک کی اقسام بنانے کی ضرورت نہیں تھی پھر یہ صرف عقیدے کو سمجھنے کے لیے توحید کو سمجھنے کے لیے موٹی موٹی توحید کی تین اقسام سلف صالحین نے بنائی تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جس طرح استاد بچے کو پڑھانے کے لیے اس کا سلیبس طے کرتا ہے کہ پہلے یہ سیکھ لو پھر یہ سیکھ لو پھر یہ سیکھ لو یا مختلف پیریڈ رکھے جاتے ہیں کہ پہلے پیریڈ میں یہ پڑھ لو دوسرے میں یہ تیسرے میں یہ بڑا سارا کچھ اکٹھا جائے گا. ایسے ہی سمجھانے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے تین اقسام تو عید کی بنائی گئی حقیقت میں یہ ایک ہی نقطے پر جمع ہو جاتی ہیں کہ اللہ تعالی جیسا اللہ کے برابر کوئی نہیں یہ توحید کی آپ تین کس نے بنائیں چار بنائے سو کس نے بنا لیں آج آ جا کے نتیجہ یہی ہے کہ اللہ ابو العالمین اکیلا ہے واحد ہے لا شریک ہے ہر لحاظ سے لہٰذا اس کے حقوق میں بھی اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں تو کچھ لوگوں نے توحید کی یہ چوتھی قسم توحید حاکمیت یہ بنائی صرف اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی حاکمیت کے مسئلے کو لوگوں کے سامنے واضح کرنے کے لیے اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اور یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے مقصود توحید کو سمجھانا ہے کہ یہ بات بھی عقیدہ توحید میں شامل اور داخل ہے حاکمیت اللہ رب العالمین کی ان حکم اللہ للہ حکم فیصلہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے اللہ نے حکم کیا دیا ہے حکم یہ دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو حکم اور فیصلہ اکیلے اللہ تعالی کا اس کا نام توحید حاکمیت ہے اور اللہ سبحانہ ہوا تعلی نے ادیان آدم علیہ السلام وسلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شریعت نازل کی وہ ایک ہی دین ہے دین اسلام اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی ادیان ہیں اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے ان تمام تر ابیان میں نافذ فیصلوں کو غلط کرا دیا اور ایک فیصلہ جو دین اسلام کا فیصلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلاۃ وسلام کو دین دیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کو پہنچایا اور اس کو مکمل کیا اس کے اندر جو فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ نازل کردہ شریعت کے مطابق صرف اس کو درست قرار دیا آدم کو بھی یہی کہا تھا فعمہ یاتی ہدن فمن سب فلاخو فن علیہ زنون میری طرف سے ہدایت آئے گی جو اس کی پیروی کرے گا وہ خوف اور غم سے بالکل بے نیاز ہو جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالی نے یہی حکم یہی فیصلہ سنایا ہے کہ اہل انجیر کو بھی ہم نے حکم دیا تھا اہل طورات کو بھی حکم دیا تھا کہ وہ اللہ کی نادر کرتا شریعت کے مطابق فیصلہ کرے آپ بھی اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ کریں اور پھر جو لوگ اللہ کی شریعت کو چھوڑتے ہیں اور فیصلے اللہ کی شریعت کے خلاف اور قوانین سے کرواتے ہیں اپنی خوشی کے ساتھ رضا اور رغت کے ساتھ دوسرے قوانین کو بہتر سمجھتے ہوئے اللہ نے ان پر نقب کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم طرح بن قبل تعاون وقت امیر فروبی آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ پر بھی نازل شدہ کتاب یعنی قرآن پر ایمان لائے ہیں آپ سے پہلے نازل شدہ کتاب پر بھی وہ ایمان لائے ہیں اور حال یہ ہے کہ فیصلے کرواتے ہیں تعاور سے حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے تعوت کا کفر کریں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وبّلم یاقب امان ضل اللہ فا علائی کا فرون جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافی ہیں اور فرمایا وب یاقمان ضل اللہ فا علائی کا حم الفاطقن جو لوگ اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ فاصف گناگار ہیں فرمایا وب یاقمان ضل اللہ علاح کا حمل ضال جو لوگ اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ ظالم ہیں اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے نہ کرنے والے لوگوں کو تین مختلف کیٹاگروں میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کافر ظالم فاسق اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو حتمی فیصلہ اللہ نے قرار دیا کیونکہ وہ بھی حقیقت میں اللہ کا فیصلہ ہے فرمایا فلاح اور آپ کے رب کی قسم یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس کے باہم مشاجرات میں جھگڑوں میں آپ کو فیصل نہ مان لیں اور پھر آپ کے فیصلے کو تسلیم بھی کرے اور دل کے اندر کسی قسم کی میل بھی نہ رکھیں یہ نہیں کہ مان تو لیتے ہیں لیکن ہونا ایسے نہیں چاہیے تھا. اگر دل میں اتنی بھی بات آ گئی فیصلہ آپ کا انہوں نے مان لیا جو فیصلہ آپ نے کیا اس کو مانتے ہیں لیکن کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہوا پھر بھی مومن نہیں روسی انفوسی جن کا رہی تھا آپ کے فیصلے کے بارے میں دلوں کے اندر تنگی نہ ہو حرج نہ ہو وہ یو سلیم اور اس کے آگے سرے تسلیم خم کر لیں دل سے اس کو مان لیں پھر مومن بنے تو یہ اللہ سبحانہ و تو کی حاکمیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من احسن اللہ حکم القمی یوکین حکمل, حُکمل جاہلی کیا یہ جاہلیت کے فیصلے تلاش کرتے پھرتے ہیں جہلی معاشروں سے جاہلی پنچایتوں سے جاہلی عدالتوں سے فیصلے کروانا چاہتے ہیں بمن احسن میل اللہ حکم علی قومی اللہ پر یقین رکھنے والی قوم کے لیے فیصلہ کرنے کے اعتبار سے اللہ سے زیادہ اصل اور بہتر کون ہو سکتا ہے یقیناً اللہ تعالی سے بہتر فیصلے کے اعتبار سے اور کوئی نہیں اللہ کے فیصلے سے بہتر کسی کا کوئی فیصلہ نہیں یہ جو تین آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے بھی غیر مان ضل اللہ فیصلہ کرنے والوں کی تین مختلف قسمیں بتائی ہیں کافر فاسق اور ظالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان آیات کے بارے میں پوچھا گیا سنن نبی داود کے اندر صحیح شرح سے یہ حدیث موجود ہے حدیث نمبر ہے چار ہزار چار سو اڑتالیس تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فل کاری کلو ہوم یہ تینوں ایسے تینوں کی تینوں کافروں کے بارے میں ہیں تینوں آیات کہ جو اللہ کے احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتا وہ کافر ہے جو اللہ کی نادرکدہ شریعت کے بارے میں فیصلہ نہیں کرتا وہ فاسق ہے جو اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ ظالم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل ہا یہ تینوں کی تینوں آیات کافروں کے بارے میں ہیں سن نبی داود کے اندر صحیح حدیث ہے یعنی یہ آیات کافروں کے بارے میں نازل ہوئیں وہ کافر لوگ ایسا کیا کرتے تھے کہ بغیر مان اللہ فیصلہ کرتے ان میں سے کئی لوگوں کا یہ فیل کفر کئیوں کا یہ فیل ظلم اور کئیوں کا یہ فیل فسق اور نافرمانی اور گناہ مثال کے طور پہ یہودی ان سے پوچھا گیا تم زنا کے بارے میں تورات کے کی اندر کیا حکم پاتے ہو کہتے ہیں کہ بس کوڑے لگائے جائیں گے اور جلا کر دیا جائے گا حالانکہ تورات میں اللہ تعالیٰ نے رجم کا حکم نازل کیا تھا انہوں نے اس حکم کا انکار کیا کہ تورات میں یہ نہیں ہے یہ ہے تو ان کا یہ فیل کفر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کا انکار کیا اس کی جگہ پر اپنی طرف سے ایک فیصلہ انہوں نے صادر کیا اور اس کو وہی الہی شریعت الہی قانون الہی قرار دے دیا جو بندہ اللہ تعالی کی شریعت کو اس استند سے تبدیل کرتا ہے وہ کافر ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو اللہ تعالیٰ کی شریعت کے خلاف فیصلہ کرنا تقریباً چھ اقسام ہیں اس چھ اقسام میں کفر بنتا ہے اللہ تعالی کی شریعت کے خلاف فیصلہ کرنا باقی دو تین قسمیں ایسی ہیں جن میں کفر نہیں فسک یا ظلم ہوتا ہے سب سے پہلے استحلال کہ یہ مہینہ کے جو میرا فیصلہ ہے یا اللہ کے قانون کو چھوڑ کے جس قانون کے مطابق میں نے فیصلہ کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرنا میرے لیے جائز اور حلال ہے تو جو فیصلہ کرنے والا قاضی جج فیصل یہ سمجھے کہ جو فیصلہ میں نے کیا ہے یہ اللہ کی شریعت کے خلاف ہے لیکن میرے لیے یہ فیصلہ کرنا جائز اور انباع ہے درست ہے یہ آدمی کفر یا خیر کا ارتقاب کرنے والا کفر کا مرتقے بولنے والا ہے اس نے اللہ تعالی کی حاکمیت میں غیر کوشری کر لیا ہے پھر دوسرے نمبر پر ہے تفصیل کہ یہ سمجھے کہ جس جو فیصلہ میں نے کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت میں اس جرم کا جو حکم ہے جو فیصلہ ہے اس کی نسبت یہ فیصلہ زیادہ افضل اور بہتر ہے اپنے قانون کو اللہ کے قانون سے افضل اور بہتر سمجھے اس نے بھی اللہ تعالیٰ کی توحید عقمیت کو چھو لگائی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے والا ہے پھر مساوات یہ سمجھے کہ جس قانون کے مطابق میں نے فیصلہ کیا ہے یہ قانون اللہ تعالی کے نادل کردہ قانون کے مساوری اور برابر ہے یہ بھی کفر ہے اسلام بدے انسان کو اسلام سے دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے چوتھے نمبر پر جہود انکار ماننے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے لیکن میں اس پر عمل نہیں کرتا نہیں مانتا میں اس حکم کو نازل اللہ نے کیا ہے فیصلہ اللہ کا ہے نہیں مانتا میں اس کا نام ہے جہود اللہ تعالی کے حکم کا اس طرح سے انکار کر کے غیر مان جل اللہ کے مطابق فیصلہ کرنے والا بھی خارج جز ملا کے اسلام کافر اور مرتد ہے پھر تقریب جٹلا دے کہے کہ یہ حکم اللہ کا ہے ہی نہیں پہلے تھا کہ ماننا کہ یہ اللہ نے نازل کیا ہے اس بات کو تسلیم کرتا ہے لیکن کہتا ہے اللہ نے نازل کیا ہے نا نہیں مانتا میں پانچویں نمبر پہ ہے تقریب کہتا ہے اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہی نہیں یہ حکم اللہ کا ہے ہی نہیں یہ بھی کفر ہے اور بندے کو دائرہ اسلام ملت اسلام سے خارج کر دیتا ہے اور سب چھٹی قسم ہے تبدیل کہ خود قانون ودا کرے اور اس کو اللہ تعالیٰ کے قوانین کی جگہ پہ رکھ دے یہ بھی بندے کو ملت اسلامیہ سے خارج کر دیتا ہے کہ خود قانون گھڑ کے کہتا ہے یہ این شریعت ہے یہ این اسلام ہے یا یہ, یہ حکم اللہ تعالیٰ کا حکم ہے گھڑا خود بنایا خود مسودہ قانون خود تیار کیا اور قرار کیا دیا کہ یہ شریعت ہے یہ اللہ کا نازل کردہ ہے یہ بھی کفر ایسا کرنے والا بندہ ملت اسلام سے دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے مرتد ہوتا ہے لیکن کسی معین آدمی کو کافر یا مرتد قرار دینے کے لیے تقفی کے کچھ اصول اور قوانین ہیں وہ پہلے لاگو کرنے پڑیں گے وہ انشاءاللہ شاء کے ساتھ پھر کسی مجلس میں بتائیں گے کہ وہ اصول کیا ہے پھر است بدال وہ یہ ہے کہ شریعت کے خلاف فیصلہ کیا ہے اس نے لیکن پہلے ذکر کردہ چھ قسموں میں سے کسی قسم میں داخل نہیں مانتا ہے اللہ نے داخل کیا انکار بھی نہیں کرتا اس کو تسلیم کرتا اللہ تعالی کے فیصلے کو اپنے فیصلے کو اللہ کے فیصلے سے بہتر بھی نہیں سمجھتا جو اس نے فیصلہ کیا ہے اس کو دین اسلام سے بہتر بھی نہیں سمجھتا دین اسلام کے فیصلے کے برابر بھی نہیں سمجھتا ایسا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن فیصلہ وہ شریعت الہی کے خلاف کر بیٹھتا ہے کسی بھی وجہ سے کرے تو یہ ایسا کرنے والا ملت اسلام سے خارج نہیں ہوتا رہتا مسلمان ہی ہے ہاں کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے یہ ایسا کرنے والا ظالم ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی شریعت کے نازل کردہ احکامات کے بجائے دوسرے لوگوں کے مرتب کردہ احکامات کے مطابق فیصلہ کیا ہے گو کہ یہ ان کو بہتر افضل برابر نہیں سمجھتا جہود نہیں ہے انکار نہیں ہے تقریب نہیں ہے لیکن اس نے کام تو باہر غلط کیا ہے لہذا یہ کبیرہ گناہ کا مرتق ہے پھر قانون بنا دینا دستور جس کو کہتے ہیں خود قانون بنائے لیکن اس قانون کو نہ تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ حلال ہے نہ یہ اس کو افضل اور بہتر سمجھتا ہے نہ دین اسلام کے برابر سمجھتا ہے نہ اللہ تعالیٰ کے حکامات کا انکار کرتا ہے نہ ہی اس کی تکلیف کرتا ہے نہ ہی تبدیل کرتا ہے تو ایسا کرنے والا بھی ظالم ہے کافر نہیں پھر تیسرے نمبر پر ہے تشریع عام ای ایک قانون کو لوگوں کے اوپر نافذ کر دینا مسلط کر دینا جس طرح حکومتیں قانون بناتی ہیں اور لوگوں پر نافذ کر دیتی ہیں تشریع عام یہ بھی اگر ان چھ اقسام میں سے نہ ہو تو یہ کفر نہیں یہ فشک ہے گناہ ہے ظلم ہے یعنی اللہ رب العالمین کی نازل کردہ شریعت کے خلاف فیصلہ کرنے والا بس اوقات کافر ہوتا ہے بس اوقات فاسق ہوتا ہے بس اوقات ظالم ہوتا ہے اب دیکھیں گے کہ اللہ کی شریعت کے خلاف فیصلہ کرنے والا اس کی کیفیت اور حالت کیا ہے اگر پہلے والی چھ اقسام میں سے کسی ایک قسم کے اندر ہو تو وہ کافر مرتد خارج دائرہ اسلام ہے اور یہ ان چھ قسموں کے بندوں کے بارے میں امت میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں کہ ایسا کرنے والا اسلام سے خارج ہوتا ہے کافر اور مرتد ہوتا ہے پوری امت اس بات پر مجتمع ہے کسی دو آدمیوں کا بھی اس کے بارے میں اختلاف نہیں علماء میں سے نہ پچھلے علماء میں سے نہ موجودہ علماء میں پھر استبدال کہ اللہ کے قانون کے علاوہ فیصلہ کرتا ہے لیکن یہ چھ اقسام میں سے وہ نہیں ہے یہ بندہ بھی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہے ملت اسلامیہ کے اندر داخل ہے شامل ہے لیکن یہ قبیلہ گناہ کا مرتقب ہے اس بات پر بھی امت میں دو رائے آئے نہیں پوری امت متفق متحد اور مجتمع ہے ہاں اگلا جو کام ہے کہ ایک قانون کو لوگوں کے اوپر مسلط کر دینا یہ کام کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے یا نہیں اس بارے میں لوگوں کا اختلاف ہے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسا کرنے والا ملت اسلامیہ سے خارج ہوتا ہے ان کے دلائل یہی ہے کہ جو اللہ کی آحکا کے احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہے پھر سلاو ربی کلا حقاء حقیموں کا فیما شاہ جانا پھر اسی طرح مغنہ حسر اللہ حکم القومی یہ آیات بطور ذریع پیش کرتے ہیں لیکن جیسا کہ پہلے میں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین آیا اُنائی کا ملتاف ظالمون کے بارے میں فرمایا ہے یا یہ تینوں کی تینوں کافروں کے بارے میں پھر اصول اور قانون یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں جہاں پر بھی لفظ کفر آیا اس سے مراد کفر اکبر ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے لیکن جب کوئی کرینہ کوئی دلیل مل جائے تو پھر کفر کا معنی کفر اکبر نہیں کفر اثبر ہوتا ہے تو یہ جو تین قسم کے لوگ ہیں جو استحلال نہیں کرتے تبدیل نہیں کرتے مساوات کے قائل نہیں یعنی کہ اللہ کے احکامات کو ان بدی قوانین کے برابر قرار نہیں دیتے تفضیل کے قائل نہیں استفدار کرتے ہیں تقریر کرتے ہیں یا پھر شد تشریح عام کرتے ہیں ایسے لوگوں کے کافر نہ ہونے کے بارے میں یہ اگلی آیات فاط ظالمون یہ قرینہ اور دلیل ہے کہ ایسے لوگوں کے حق میں الائی کو مل کا کلمہ یہ کفرے اکبر نہیں کفرے اصغر ہے اور پہلے چھ قسم کے لوگوں کے حق میں کافرون کا کلمہ کا یہ کفر اکبر ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ دیگر صحابہ کرام جو اسایت شاء کا ابل کافرون سے مراد دیتے تھے کہ یہ تو فرقہ تو کفرن ہے وہ انہیں اگلی دو آیات کی وجہ سے لیتے تھے کہ اگلی دو آیات میں اللہ نے کہا کہ یہ فاسق ہیں یہ ظالم ہیں تو یعنی کہ ہر حال میں بغیر ایمان اللہ فیصلہ کرنے والا کافر نہیں بس اوقات فاسق بس اوقات ظالم اور بس اوقات کافر تو جو لوگ اللہ تعالی کے احکامات کے مطابق فیصلے کرتے ہیں وہ ان تین قسموں میں سے کسی ایک قسم کے اندر داخل ہیں اور اللہ رب العالمین کی توحید آخمیت کا مقالہ کیا ہے کہ فیصلے کسی بھی قسم کے ہوں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے چلنے چاہیے یہ چھ قسم کے لوگ یہ تو ہی بے حاکمیت کا سمجھے کہ انکار کرنے والے ہیں ہاکمیت میں شرک کرنے والے ہیں اور باقی تین قسم کے لوگ یہ شرک سل ہاک میاں نہیں ہے یہ ہاکمیت میں شرک نہیں ہے یہ کبیرہ گناہ کے مرتقب ہیں اور اس آیت میں اللہ تعالی نے جہاں یہ کا ملم یا کلان زل اللہ صاحب کا ملکہ فرون اس آیت میں اللہ نے پابندی تو نہیں لگائی کہ اگر عدالت فیصلہ کرے گی تو کافر اور اگر گھر کا سربراہ فیصلہ کر لے تو وہ مسلمان فرق تو نہیں کیا نہ یہ کہا کہ ایک عام آدمی اپنے لیے ایک چیز اختیار کر لے اپنے لیے بھی تو بندہ فیصلہ کرتا ہے بغیر ایمان ماند اللہ فیصلہ کر لے تو پھر اس کو لوگ کافر نہیں کہتے عدالتوں کو کافر کافر کافر کافر کہنے کے لیے انہوں نے وہ کمر باندھی ہوئی ہے اور پھر مزے کی بات ہے کہ جن لوگوں کی طرف سے یہ کفر کی توپ چلنا شروع ہوئی ہے اگر یہ قانون اور اصول ان کے اوپر افیٹ کیا جائے تو ان میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں بچتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ماننے والے ہیں نا اس کی پنڈاری اگر کھولیں گے تو بہت کچھ نکل آئے گا عدالت کیا کرتی ہے چور کا ہاتھ نہیں کاٹتی زمین کو توڑے نہیں لگاتی صدر جو مرضی گناہ کرے اس پر حد قائم نہیں کرتی یہ قصور ہے عدالت کا اور عدالت کو یہ پیار کس نے دیا فکا ندی نے فضایا شریف کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو صدر ہو صدر جس کے اوپر اور کوئی بڑا عہدہ نہیں وہ جو مرضی کرے اس پر حد قائم نہیں ہوتی سوائے کساس کے اب صدر کو استثنا کس نے دیا فکا ندی نے اگر عدالت استثنا دے تو وہ کافر اور فکافی استثنا دے تو پھر وہ سارے فطی وہ مسلمان ہی مسلمان ہیں پھر مسجد میں بیٹھے ہیں آپ فتح آلمگیری اور ہدایہ شریف کا ایک پر لطف فتوا اور فیصلہ سنیں کہتے ہیں کہ مسجد کے دروازے کے اندر جو کچھ بھی ہے مسجد کے اندر کوئی بندہ یہاں سے چوری کر کے چلا جائے اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا مسجد کے اندر سے جو چیز مرضی چوری کر لو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا حد لاگو نہیں ہے کتابیں مسجد میں ہوں مکتبے پہ ہوں کسی کی لائبریری میں ہو کتابیں چوری کرنے والے پر حد نہیں ہے اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا ہدایات شریف ہے دکان سے اگر کوئی بندہ چوری کر لے اس کا بھی ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا پیچھے رہ گیا گیا باقی اب یہ اولا مائے احناف تھوکا اہناف اکادری دیو بند یہ ختمے جاری کرتے ہیں یہ سارے حکم بھی ایمان ایماند اللہ ہے اگر اس طریقے سے کافر قرار دینا شروع کرو تو دیو بند کا مکتب سارا ہی کافر ہے اور پیچھے کچھ نہیں بچتا اور پھر یہیں پر بس نہیں بردا فروشی بچے کو ازوا کرو اور بیچ دو کہتا کوئی ہاتھ نہیں اگر سے بچے نے زیور بھی پہنا ہوا ہو سونا بھی ہو اس پر پھر بھی اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا کسی آدمی نے قرآن چرایا چھوٹ قرآن کے اوپر سونا رکھا ہوا تھا وہ بھی ساتھ لے گیا سونا سمیت قرآن اٹھا کر چور بھاگ گیا کہتے اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا ہدایات شریف فتاوا علمگیری بہارول رائے یہ پاکستان کا جتنا عدالتی نظام ہے یہ سارا فکانفی کے این مطابق ہے اگر عدالتوں میں بیٹھے ہوئے جج اس مسودہ قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کی وجہ سے کافر ہیں تو فکانفی کے سارے مفتی مولوی کافر ہیں کیوں وہی قانون جو عدالتوں میں ہے وہی فکانفی میں ہے تو لہذا کچھ سوچنا سمجھنا چاہیے ادھر اپنے لیے جو کوئی دائیں بائیں سے جواز نکالتے ہو وہ یہاں پہ بھی نکال لو اور پھر اس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ کسی آدمی کا کفر ثابت ہو جائے کسی آدمی کا کفر ثابت ہو جائے پھر بھی اس کو کافر قرار دینے کے لیے کچھ اصول اور ضابطے ہیں قائدے اور قانون ہیں لا قانونیت نہیں وہ قاعدے اور قانون اپلائی کیے جائیں گے پھر نتیجہ نکلے گا تو خیر بات کر رہے تھے اللہ سبحانہ ہوا تھا کی حاکمیت کی تو اللہ سبحانہ ہوا تھا حاکم ہے اور اللہ تعالی وہ قانون ودا کرنے والا قانون بنانے والا ہے اور جو انسان ہیں انبیاء ہیں خولا ہیں ہے, ہے آئمات المسلمین ہیں خلافاہ مسلمین ہیں امیر المینین ہیں ان کا کام قانون سازی نہیں ان کا کام کیا ہے اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ قانون لوگوں کے اوپر لاگو کرے مسلم حکمران کا کام انبیاء کا کام انبیاء کے خلاصہ کا کام اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ قانون لوگوں کے اوپر لاگو کرنا لوگوں کے اوپر نافذ کرنا اپنی طرف سے وہ بھی تشریعی اختیارات نہیں رکھتے انبیاء بھی تشریعی اختیار نہیں رکھتے کئی لوگوں کا عقیدہ ہے کہ انبیاء اور ائیما وہ تشریعی اختیارات کے حامل ہوتے ہیں شریعت سازی کر سکتے ہیں اناف نے بھی یہ اجازت دی ہوئی ہے اپنے مشتحدین کو اور روافر نے بھی اپنے امام معصوموں کو یہ اجازت دی ہوئی ہے ان کے ہاں شریعت شادی ہو سکتی ہے لیکن حقیقت میں انبیاء کا کام یا انبیاء کے جو خلا ہیں ان کا کام اللہ رب العالمین کی نادل کردہ شریعت کو اللہ تعالیٰ کے نادل کردہ احکامات کو لوگوں پر نافذ کرنا لوگوں پر لاگو کرنا اور من منحس القوم پوری امت مسلمہ کا کام کیا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے فیصلوں کو ماننے اور اللہ کے علاوہ اور کسی کے فیصلے کو تسلیم نہ کریں اصول اور قانون کیا ہے کہ اللہ تعالی کے فیصلے کو ماننے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے فیصلے کو نہ ماننے نہ تسلیم کریں پھر ہر اصول میں سے کچھ استثنائی صورتیں ہوتی ہیں کچھ صورتیں استثنائی ہوتی ہیں اس اصول اور قانون میں سے بھی کچھ صورتیں استثنائی ہیں ان میں سے ایک بنیادی بات تو آپ پہلے سمجھ چکے ہیں کہ بندہ اگر غلطی سے اللہ تعالی کی شریعت کے خلاف فیصلہ کر بیٹھتا ہے لیکن اس فیصلے کو اللہ کے فیصلے کے نسبت بہتر نہیں سمجھتا اللہ کے فیصلے کے برابر نہیں سمجھتا اس کو اپنے لیے حلال نہیں سمجھتا احساس ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں غلطی کر رہا ہوں تو ایسا کرنے والا کافر نہیں ہے ایسا کرنے والا اللہ تعالی کی حاطمیت میں شرکت کرنے والا نہیں ہے لیکن اس کے لیے یہ کام کرنا جائز نہیں ہوگا ہے نہ جائز ہی بعض صورتوں میں غیر مان صلی اللہ فیصلے کو تسلیم کرنا جائز ہو جاتا ہے بعض صورتوں میں اللہ کی نازل کردہ شریعت کے خلاف و فیصلہ مان لینا کرنا نہیں مان لینا نہ جائز ہوتا ہے اور بعض صورتوں میں جائز بھی ہو جاتا ہے تو انہیں اکمیت کا کیا تقادا ہے کہ فیصلہ کریں اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلہ مانیں جو اللہ کی شریعت کے مطابق ہو اللہ کی شریعت کے مطابق ہو تو نہ مانیں یہ تو ہی حاکمیت کا تقاضا ہے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا اب مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کے ناول کردہ دین میں حکم ہے کہ آپ نے راستے کے دائیں طرف چلنا ہے لیکن پاکستان میں ڈرائیونگ کدھر ہوتی ہے بائیں طرف اچھا اب اگر کوئی دائیں طرف گاڑی چلائے گا چلان سے تو شاید وہ بچ جائے وردی والے کہیں کہیں ہوتے ہیں لیکن ایکسیڈینٹ سے بچنا خاصا مشکل ہے کیونکہ جتنے بھی آنے والے ہیں وہ اپنی سائڈ سے آ رہے ہیں تو اپنی جان بچانے کے لیے آپ بائی طرف ڈرائیونگ کریں جائد ہے منظر ہے بندہ مجبور ہے کیا کرے آپ ہاں ٹھیک ہے پیدل چلتے ہوئے تو کوئی ٹینشن ہی کوئی نہیں تو بندہ دائیں طرف چلے پیدل چلنے والے کو چاہیے کہ دائیں طرف چلے الا کے بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر پیدل چلنے والا بھی اگر دائیں طرف چلے تو اس کے لیے خطرہ ہوتا ہے جگہیں ایسی بھی ہوتی ہیں جہاں پر پیدل چلنے والا بھی اگر دائیں طرف چلے تو وہ خطرے سے خالی نہیں رہتا اللہ تعالی کا قانون ہے تصویر نہیں بنوانی حرام ہے بڑا سخت عذاب ہے تصویر بنانے والوں کو مسفروں کو ہماری جیب میں نوٹ ہے اوپر تصویر ہے ہم اپنا شناختی کارڈ بنائے بغیر پاکستان میں سانس نہیں لے سکتے بالخصوص دین دار طبقہ ان کے لیے زیادہ مشکلات مجبور ہیں مستر ہیں اللہ نے اجازت دی ہے فام اسکرا گئی را باغ ان والا آج انفلا اسما لئی جو مستر ہو جائے مجبور ہو جائے اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں میری رقم چین کے بھاگ گیا ایک آدمی اب میں کیا کروں میرے پاس سے قبضہ کر کے بیٹھ گیا فیصلہ کروانا ہے کس سے پنچایت سے پنچایت نے فیصلہ کر لیا کہ جی اس کا پلاٹ واپس کرو پیدا میں نہیں مانا پنچایت کے پاس سلتا نہیں ہے اختیار نہیں ہے فیصلہ اس کا چلتا ہے جس کے پاس دندا ہو سلتا ہو اب رجوع کہاں سے کریں گے عدالتوں کی طرف اور کوئی راستہ نہیں میں خود جاؤں گا ادالت میں کہ یہ آدمی غاسب ہے غصب کیا ہوا اس میں میرا پلاٹ لے کے دیا جائے اب وہ لوگ اللہ تعالی کی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے لیکن پلاٹ والا فیصلہ تو شریعت کے مطابق ہی ہوگا نا اس میں تو بغیر اللہ فیصلے کا تصور ہی نہیں کہ انصاف وہ یہی ہے کہ جس کا حق ہے اس کو دیا جائے تو ایسے معاملات ایسے معاملات جن میں کافر لوگ بھی شریعت کے اسلام کے مطابق فیصلے کرتے ہوں ان سے فیصلے کروا دینے میں کوئی عرض نہیں اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا فص علی اللہ دینا آپ سے پہلے جن کو کتاب دی گئی ہے ان سے پوچھ ارے کم بین بیما امضل اللہ فیصلہ کرنا ہے مانزل اللہ نجاشی کافر تھا مسلمان نہیں ہوا تھا مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے اس کے پاس گئے یہ پیچھے سے پہنچ گئے کہ بندے ہمارے بھاپ کے آئے ہیں واپس کرو مکہ والے نجاشی کا دربار ہے عدالت ہے نجاشی کی کافر ہے ابھی مسلمان نہیں ہوا مسلمانوں نے فیصلہ کروایا نجاشی سے کیوں اس وقت فیصلہ کرنے والا اس کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں اور انصاف کا تقاضا وہ کیا ہے مسلمانوں کے حق فیصلہ اور ایسا ہی ہوا ایسے لوگ جو بی گئی ماں انضل اللہ فیصلہ کرتے ہیں بہت سارے حالات میں ان سے فیصلہ کروانا تحاکم الیہم درست ہوتا ہے نبی علیہ اسلام کی سیرت سے سابق ہے پھر اگر کوئی آدمی آپ کو مجبور کر دے ان عدالتوں میں جانے کے لیے جو بھی غیر ایماند اللہ فیصلہ کرتی ہیں اور معاملہ بھی ایسا ہے جس کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ یہاں پر انصاف نہیں ہے یعنی شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں ہے اب چور میرا مال چوری کر کے لے جائے پتا چل جائے فلاں چور ہے اس کے خلاف مقدمہ عدالت میں چلے گا بگرنا میرا مال مجھے واپس نہیں ملتا مجھے پتا ہے اس عدالت میں چور کا ہاتھ نہیں کاٹنا لیکن کم از کم میرا مال تو مل جائے گا تو پھر بھی اس عدالت سے میں فیصلہ کرواؤں گا تو اس فیصلہ کروانے کو تو آپ کو قرار نہیں دیا جا سکتا ایک اہم بات زیر میں رکھیے گا یہ گزشتہ دنوں کوئی تقریباً مہینہ ڈیڑھ پہلے کی بات ہے یہ القاعدہ طالبان کا ایک بہت بڑا رہنما برطانوی عدالت نے اس کو رہا کیا ہے کہاں سے رہا ہوا ہے برطانیہ سے اور برطانیہ کا ہے کافر ہے کوئی شب تو نہیں اس نے انہوں نے اپنا فیصلہ کسے کروایا حکومت برطانیہ عدالت برطانیہ یوناٹیڈ کنگڈم یو کے اور وہاں وہ زندگی گزار رہا ہے رہ رہا ہے مستحمن بن کے کہ میں نے پناہ لی ہوئی ہے اور برطانیہ جب پناہ دیتا ہے تو جس معاہدے پر وہ دستخط کرواتا ہے اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ برطانوی قانون کو تسلیم کرے گا اس کی خلاف ورزی نہیں کرے گا اس معاہدے پر دستخط کر کے وہاں پہ رہ رہا ہے اس پر مقدمہ بنا ٹکڑا گیا اس نے مقدمہ لڑا عدالت میں فیصلہ کیا اس کے حق میں چھوٹ گیا تو اگر اس کا برطانوی عدالت سے فیصلہ کروانا تحقیمی لتابوت نہیں ہے تو ہمارا ان عدالتوں میں جانا بھی تحقیق لتابوت نہیں اگر اس کو تحقیق لطا ہوت کہتے ہو کہ ہم پاکستانی عدالتوں میں فیصلہ رکھتے ہیں لے کے جاتے ہیں اس کو تحفظ من تابوت کہتے ہو تو یہ چھوٹا تابوت ہے اور وہ بڑا تاغوت اس کے بڑا تاغوت کرنے میں شک تو نہیں نا ہم ان چھوٹی عدالتوں سے تاغوتی عدالتوں سے فیصلہ کروا کے چھوٹے کافر اور وہ بڑی تابوتی عدالتوں سے فیصلہ کروا کے بڑا کافر الٹی رزلٹ تو یہی نکلے گا نا جچا تلا پورا پورا تو حقیقت کیا ہے کہ نہ وہ تحقیق ہے نہ یہ تحقیمی لتا گوت ہے اب اس کی جان کہیں پر محفوظ نہیں ہے وہ بڑی بڑی سپر پاور ہیں دنیا کے اندر وہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کی ٹسل بازی ہے معاہدے بھی ہیں تسلبادی بھی اندرونے کھانا وہ ایک دوسرے کے دشمنوں کو پناہ دیتے ہیں ٹھیک ہے جان بچانی ہے جیسے بھی بچا لی جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہنا بھی جائد ہے اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے جس کا دل ایمان پر مطمئن ہے اس نے کلمہ کفر کہہ بھی دیا تو کوئی ارض نہیں بشرتی کے اس کو مجبور کیا گیا اب اس کی جان اس نے سمجھا کہ میں فوج نہیں ہے میں معروف ہوں مشہور آدمی ہوں کلمہ کفر برطانوی دستور کو میں اپنا دستور مانوں گا کر دیے سائن اکڑے ہا وہ کلبو ہو مطما اب وہاں پہ پکڑا گیا پھر یہ تو القا کا بڑا کمانڈر ہے اب وہاں پہ وہ کس سے فیصلہ کرواتا انہیں کی عدالتیں مجبور ہے گسیتا گیا ان عدالتوں میں تو یہ صحت بھی رستا نہیں ہے توحید ہی کے یہ بات خلاف نہیں یعنی کچھ صورتیں ایسی بھی پائی جاتی ہیں کہ ان تاغتی عدالتوں سے بھی اگر فیصلہ کروا لیا جائے تو وہ تو ہاکو نہیں بنتا اگر یہ استثناءات نہ مانے جائیں تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ کوئی بھی مسلمان نہیں ہے سارے ہی کافر ہیں جس طرح اس بیوقوف نے کہا تھا سید کتب نے وہ کہتا ہے وہ تم جہاد کو روتے ہو کہ دنیا میں جہاد کے نہیں ہے میں تو اسلام کو روتا ہوں دنیا میں اسلام ہی نظر نہیں آتا کوئی مسلمان ہی نظر نہیں آتا وہ نے لکھا اپنی تفسیر فی ہیران القرآن کے اندر جو نتیجہ جمع تفسیر کرنے کے بعد جمع تفریح کے بعد یہی یہ نکلتا ہے اب ایک آدمی ہے اللہ تعالی نے کہا ہے گانا بجانا آرام ہے یہ موبائل رکھا ہوگا اس کے اندر جو گھنٹی بیٹھتی ہے وہ کیا حکم گئی دکھا فر اچھا شادی بیاہ کے موقع پر لوگ ڈول ڈھماکہ کر لیتے ہیں لہذا وہ بھی اللہ نے فیصلہ کیا نا کہ حیران ہے اس نے کام کرنا شروع کر دیا اچھا اللہ نے کہا ہے کہ نماز پڑھو مقررہ وقت پہ یہ مقررہ وقت پہ نہیں پڑتا لہذا یہ بھی کافر یہی کام خارجی کرتے تھے ان کے نزدیک ہر کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر تھا غیرہ اسلام سے خارج تھا اور وہ کیا کہتے ہیں ان تھے فیصلہ صرف اللہ کا حکم صرف اللہ کا تو کیا کہا کلیم تو حقل اری دبی بات بڑی اچھی کی ہے بات جو انہوں نے کی ہے کہ فیصلہ صرف اللہ کا یہ حق ہے لیکن جو یہ اپنے پیٹ میں چھپائے ہوئے ہیں وہ کیا ہے باطل یہ کہہ کر وہ تحقیم کا رد کرنا چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے آپس میں سلا کی ہے یہ غلط ہے تو یہی چکر تھا نا پیچھے آج بھی لوگ توحید ہاک توحید ہے تو اللہ کا قانون رب کی دھرتی رب کا نظام اس طرح کے بڑے اچھے اچھے نعرے یا من خیری کو بریہ بڑے اچھے مخلوق کے باتوں میں سے سب سے اچھی بات زبان سے نکالتے ہیں لیکن نتیجہ غلط نکال بیٹھتے ہیں تو ان باتوں کو سمجھنا چاہیے اور ان سے بچنا چاہیے کہ ہاں فیصلہ اور حکم اللہ تعالیٰ کا چلنا چاہیے ہر معاملے میں ہر چیز میں پھر یہ معاملات ہیں معاملات حدود اس سے زیادہ اہم کیا ہے عقیدہ عقیدے سے زیادہ اہم تو بات کوئی نہیں ہے اور عقیدے کے بارے میں جو فیصلہ کرے بھی بہری مان ذل اللہ اس کے بارے میں کیا خیال ہے اللہ تعالی کہتا ہے الرحمان رحمان عرش پر مستدی ہے خلیل میں سہارنپوری سے لے کر آج تک کے دیوبندیوں کے علماء کے سائن ہے اس کتاب پر کہ یہ ہمارے عقیدے کی کتاب ہے اور بالکل ٹھیک ہے وہ کیا کہتی ہے کہ اللہ کہیں بھی نہیں ہے اللہ تعالی کیا کہتا ہے کہ اللہ عرش پہ ہے وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے جہد ثابت نہیں کرتے اوپر نہیں نیچے نہیں آگے نہیں نیچے نہیں دائیں بائیں نہیں جہد ہم ثابت نہیں کرتے جو نہ اوپر نہ نیچے نہ آگے نہ پیچھے نہ دائیں نہ بائیں وہ پھر کہاں ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے ہے ہی نہیں اللہ لا مکان ہے یہ جملہ تو آپ نے سنا ہوگا نا لا مکان ہے وہ لا مکان کیا بلا ہوتی ہے مکان کہتے ہیں جگہ کو لا مکان جس کی کوئی جگہ ہی نہ ہو فلان جگہ پہ نہیں جی. جگہ کوئی بھی نہیں ہے جی. جو کہیں کسی جگہ پر بھی نہ ہو وہ کیا ہوتا ہے موجود ہوتا ہے کہ مفصود ہوتا ہی نہیں ہے وہ لا مکان اللہ لا مکان ہے اس کا مطلب اللہ ہے ہی نہیں یہ عقیدے میں فیصلہ کیا ہے اور پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں سکھاتے ہیں لوگوں کو قائل کرتے ہیں تو عقیدے میں حکم بھی گئی نہیں مانظر اللہ زیادہ سنگین ہے عبادات میں بھی بڑا سنگین ہے لیکن عقیدے میں اس سے زیادہ سنگین ہے عبادات کو بھی چھوڑ کے عقائد کو بھی چھوڑ کے اس سے نیچے آتے ہیں معاملات پر اور پھر عبر کی توپ چلانا شروع کر دیتے ہیں یہ کریم انصاف نہیں ہے پھر صرف اسی پر اتفاق نہیں کرتے بلکہ اسے بھی آگے چلتے ہیں راتوں رہنے کا گور بھی سکھاتے ہیں ایک تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف فیصلہ کرنا یا اللہ تعالی کے حکم کے خلاف جو فیصلہ ہے اس فیصلے کو اللہ کے فیصلے کے برابر قرار دینا یہ اس سے آگے بندے کو اللہ کے برابر اس سے بھی آگے بندے کو ہی اللہ بنا دیتے ہیں اور لکھا ہے یہ کلیات امداد میں اجی امداد اللہ مجر مکی ہیں کہتا ہے کہ ہ کے ذکر میں اس قدر منہ ہمیں کو جائے کہ یہ ذکر کرنے والا خود اللہ بن جائے یہ صوفیوں کا ہُو کا ذکر بندے کو رب بنا دیتا ہے اور منصور نے کہا تھا ان الحق میں رب ہوں اور یہ کہتے تھے بڑی کون کی سرکار ہے بہرحال جو ضربیں تقسیمیں دے کر انہوں نے پوری مسلمان قوم کو کافر بنانا شروع کیا ہوا ہے وہی ضربیں تقسیمیں وہی کوریے ان پر لگائے جائیں تو ان میں سے ایک بھی مسلمان نہیں بچتا تو اصل مسئلہ وہ حقیقت میں نے آپ کے سامنے کھول کے رکھ دی ہے کہ حکم وہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہے ہاں انسان بندہ غلطی ہو جاتی ہے خطا کار ہے غلطی کا ہے چھ قسم کے بندے ہیں اگر ان چھ طریقوں میں سے کسی ایک طریقے کے ساتھ بھی ماند اللہ فیصلہ کرے گا یا تسلیم کرے گا تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا مرتب ہو جائے گا امت کا اس بات پر اتفاق ہے باقی جو تین اقسام ہیں ان میں بندہ دائرہ اسلام ملت اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہاں یہ یاد رکھنا کہ ان تین قسموں میں بھی خاص صورتیں ایسی پیدا ہو جاتی ہیں جن کی وجہ سے بندہ مرتاد ہو جاتا ہے لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ یہ ایک آدھ مرتبہ ہو گیا اللہ کے قانون کے خلاف فیصلہ وہ تو چلو ٹھیک ہے سمجھ آ گئی کہ کبیرا گناہ ہے لیکن یہ ساری زندگی اللہ کے حکم کے خلاف فیصلے کرتے رہتے ہیں پھر بھی کافر نہیں ہاں پھر بھی کافر نہیں کیونکہ کبیرہ گناہ مان لیا ہے نا تو کبیرا گناہ کا مرتقب ساری زندگی کبیرا گناہ کرتا رہے وہ کبیرا گناہ ہی رہے گا کفر نہیں بنے گا کفر کفر ہے گناہ گناہ ہے دونوں کے اندر فرق ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے ہمارا نہیں ہے کل ان شاء اللہ اگر جانا مقصد آدمی نام جی